نصله نسلم على رسوله الكريم أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت ودع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بجنات مقام درسل فلو كان أأمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن فإن اللہ غنج عن العالمين صدق اللہ مبارک صدیمبارکباد ہیں وہ تمام حضرات اور خواتین کہ جو حج بیت اللہ اور اس کے ساتھ عمرے کی ادائیگی کے لیے تشریف لے آنے والے ہیں اسی سلسلے میں آج کی یہ تقریب اور آج کی یہ محفل تربیتی نشست کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے اس سے متعلق جو حکام ہیں اور اس سلسلے میں جو فرائد و واجبات اور سنر مستحبات ہیں ان کا ذکر کرنا ضروری ہے اور اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ حج کی احادیث مبارکہ میں بہت فضیلت آئی ہے حج کے بارے میں یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ سفر بڑا مقدس سفر ہے اس کے بہت سے آداب ہیں بہت سے تقاضے ہیں اور ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خوشنودی اور اس کی ان کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے حج و عمرہ ادا فرمائیں اور جن لوگوں کے حقوق اگر ذمے ہوں تو ان کی ادائیگی کی جائے اور کسی کا کوئی حق آپ پر آتا ہو تو اس کو ادا کریں وہ اگر موجود ہو اور اگر وہ موجود نہیں ہیں تو پھر اس کے وہ رسا کو تلاش کر کر ان کو ادا کیا جائے اور اگر یہ بھی نہ ہوں تو پھر اس شخص کی جانب سے کہ جس کا آپ پر حق آتا ہے اس کی طرف سے ثواب کی نیت کر کر تصدق کر دیا جائے قرض کے سلسلے میں بھی یہی ہے کہ آپ ادا کریں اور اگر اس وقت ادا کرنے کی استعداد اور صلاحیت نہیں ہے تو جس کا قرض ہے اس سے اجازت لی جائے اور اس کو بتلایا جائے اور اسی طرح سے جو بھی ایسے معاملات ہوں ان کو روانہ ہونے سے پہلے ہی انجام دے دیا جائے اور عزیز و اقارب سے بھی اس سلسلے میں رجوع کیا جائے ان سے اگر کوئی بات ایسی ہو گئی ہو کہ جس کی وجہ سے کسی قسم کی کوئی جب یا توری پیدا ہو گئی ہو تو اس کو رفع کیا جائے اس کا ادالہ کیا جائے اور اپنی طرف سے ان سے اف و در گزرگ کی درخواست کی جائے اور اس طرح سے وہ تمام معاملات کہ جن کا تعلق اس طرح کے امور سے ہو ان کو پہلے نمٹا دیا جائے اس کے بعد پھر یہ کیا جائے کہ آپ حج صرف حج کرنا چاہتے ہیں تو یہ حج افراد کہلاتا ہے کہ جس میں صرف جو ہے وہ حج کرنا مقصود ہے تو اور اگر حج تمدو کرنا ہے تو اس سلسلے میں پہلے جو ہے وہ یہاں سے آپ عمرے کا احرام باندھیں گے اور پھر مکت المکرمہ میں آٹھ ذی الج کو جب منا کے لیے روانہ ہوں گے تو پھر وہاں جو ہے وہ حج کا احرام باندھیں گے اس کو تمتو کہا جاتا ہے اس لیے کہ حج کی تین قسمیں ہیں حج افراد حج تمتو اور حج قران تو حج افراد تو یہ کہ جس میں صرف حج کرنا ہے اور حج تمتو وہ ہے کہ جس میں عمرہ اور حج کیا جاتا ہے پہلے عمرہ ادا کیا جاتا ہے اس کے بعد پھر حج ادا کیا جاتا ہے اور حج قران یہ ہے کہ جس میں عمرے اور حج دونوں کے اکھٹے احرام باندھے جاتے ہیں احرام باندھا جاتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد احرام نہیں کھولا جاتا ہے بلکہ حج کے تمام ارکان ادا کرنے کے بعد پھر جو ہے آپ احرام کھولتے ہیں تو یہ حج قیران ہے ہمارے نزدیک حج قرآن جو ہے بہت افضل ہے اس میں جو ہے وہ صرف یہ ہے احرام کی پابندیاں کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے تو اگر آسانی ہو تو حج قرآن ادا کرنا چاہیے اگر آخر کی تاریخ آ جائے تو اس میں تو کوئی مشکل نہیں حج قرآن کر لیا جائے اور اگر دیکھتے ہیں کہ بھائی احرام کی پابندیاں نہیں نپ سکیں گے تو پھر جو ہے وہ حج تمدو کر لیا جائے کہ عمرہ کرنے کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے حج ادا کیا جاتا ہے تو اس سلسلے میں جو ہے جب احرام بازا جائے تو احرام سے پہلے جو ہے وہ ان امور کو ملبوظ رکھیں کہ پہلے جو ہے وہ غسل کریں اور اس میں جو ہے وہ تمام باتیں جو آپ عید و بقرعید موقع پر کرتے ہیں کہ ناخن پہلے ترشوا لیتے ہیں بال جو ہے وہ جناب منڈوا لیتے ہیں حجامت بنواتے ہیں بال ٹھیک کرتے ہیں تو اس طرح سے یہاں پر بھی کیا جائے کہ اچھا تو یہی ہے کہ سر کے بال جو ہے یعنی یہیں مڑوا لیے جائیں یا بہت ہی کم کر لیے جائیں تو اس میں آسانی یہ ہوگی کہ بال وغیرہ جو ہے وہ یعنی ٹوٹنے کا اور بالوں کے جو ہے وہ گرنے کا یعنی اس طرح سے کھود خوش کھجانا پڑ جائے تو اس میں جو ہے یعنی اس طرح سے جب بال بڑے ہوں گے تو وہ گریں گے تو اس سے جو ہے یعنی حفاظت ہو جائے گی تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو ہے غسل کر لیں اور اس سے پہلے جو ہے یعنی آپ احرام کی چادر باندھنے سے پہلے خوشبو بھی لگا سکتے ہیں اور اسے احرام کی چادر پہ بھی خوشبو لگا سکتے ہیں لیکن خوشبو ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس کا جرم جو ہے وہ نظر آئے ورنہ اگر جرم نظر آتا تو پھر کپڑے پر نہیں لگائیں گے تو خوشبو وغیرہ لگا کر پھر آپ چادر باندھیں اور ایک چادر اوڑھے اور اس کے بعد پھر آپ دو رکات نفل پڑھیں احرام کی نیت سے جب سلام پھیریں اور یہ جو دو دورکات پڑھیں اس میں پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللّہ حد یہ پڑھیں اور اس کے بعد جب سلام پھیریں تو پھر آپ جو بھی حج کر رہے ہیں یعنی حج افراد کرنا ہے یا حج تمتو کرنا ہے یا حج حجران کرنا ہے جس قسم کا بھی آپ حج کرنے کا ارادہ کریں تو اس میں پھر جو ہے آپ نیت یہ کریں کہ یا اللہ میں نے میں, میں ارادہ کرتا ہوں اس احرام سے حج کرنے کا اگر حج افراد کر رہے ہیں اور اگر تمتو کر رہے ہیں تو پھر صرف عمرے کی نیت کریں گے یا اللہ میں ارادہ کرتا ہوں میں عمرہ ادا کرنے کا تو اس کو میرے لیے آسان کر دو میری طرف سے اس کو قبول فرما اور نیت کرنے کے بعد پھر آپ تلبیہ پڑھیں بلند آواز سے مرد حضرات جو ہیں بلند آواز سے تلبیہ پڑھیں گے لبیک الملبیک لبیک لا شریک لبیک ان الحمد و ملک لا شریک الق بلند آواز سے پڑھیں اور تین مرتبہ پڑھیں اس کے بعد جو ہے دروش شریف پڑھیں تو اس طرح سے اب آپ محرم ہو جائیں گے جب محرم آپ ہو گئے تو آپ کو تمام جو ہے وہ احکام پورے کرنے ہیں کہ جو اب اس احرام سے متعلق ہے یعنی اب آپ کوئی خوشبو نہیں لگائیں گے سر نہیں ڈھاپیں گے ناخن نہیں تراشیں گے بال نہیں کاٹیں گے اور اسی طرح سے جو ہے باقی جو امور ہیں وہ آپ کے کتابیں ہوں گی اب ان یہاں پر بھی آپ کو جو ہے بعض جو ہے احکام سے متعلق جو باتیں جو ہم نے نوٹ کی ہیں وہ ابھی آپ کو پیش کی جائیں گی تو ان تمام باتوں کا آپ لحاظ رکھتے ہوئے یہاں سے آدمی سفر ہوں گے اور اس سلسلے میں یہ عرض کر دوں کہ جب روانہ ہوں تو روانہ ہونے سے پہلے اچھا یہ ہے کہ آپ گھر میں چار رکعتیں ادا کریں یہ رک یہ چار رکعتیں جو ہیں آپ کے اہل خانہ کے لیے اور آپ کے لیے جو ہیں یہ بہت برکت اور فضیرت کا باعث ہیں اور یہ گویا کے ایک طرح سے ان ان رکعتوں اور ان نوافل کی برکت سے آپ کی اللہ کی جانب سے حفاظت جو ہے وہ ہوگی اس کے بعد پھر جب آپ روانہ ہونے لگے تو اس میں بھی بہتر یہ ہے اور اچھا یہ ہے کہ دو رکعت نفل اپنی محلے کی مسجد میں ادا کریں اس کے بعد آپ روانہ ہوں گے تو پھر آپ جب جدہ پہنچیں گے جدہ سے پھر آپ مقت المکرمہ پہنچیں گے تو وہاں مقت المکرمہ میں داخل ہونے کی دعائیں کتابوں میں درج ہیں وہ یاد ہو جائیں تو اچھا ہے زبانی نہیں بھی یاد ہو تو کتاب ہاتھ میں ہو تو اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کا ترجمہ یا مفہوم جو بھی ہے وہ بھی اگر آپ یاد کر لیں تو اس وہ اردو میں ہے کسی بھی زبان میں ہے تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر آرام سے وہاں سامان وغیرہ رکھ کر اور جو بھی جو ہے رہائش وغیرہ میں آپ جب پہنچ جائیں تو وہاں سے آپ پھر جو ہے مقد المکرمہ میں جو ہے وہ حرم شریف میں آئیں تو وہاں بھی داخل ہونے کی دعائیں کتابوں میں چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں اگر یاد ہو جائے تو اچھا ہے اور داہنا قدم جو ہے اپنا حرم شریف کے دروازے پر رکھیں اور جیسے ہی پہلی نظر کعبے پہ پڑے تو وہیں آپ جو ہے کھڑے ہو جائیں اپنے لیے اور جو بھی آپ سے دعا کے لیے کہتا ہے عزیز و اقارب کے لیے دوست و احباب کے لیے وہاں جو ہے آپ جو ہے وہ دعا کریں کہ اس لیے کہ پہلی نظر جو کعبہ پر پڑتی ہے بیت اللہ پر پڑتی ہے وہ اس وقت جو دعا ہوتی ہے وہ دعا مقبول و مستجاب ہوتی ہے اس کے بعد پھر آپ آئیں اور تمتو کر رہے ہیں تو پھر آپ جو ہے طواف کریں گے اور طواف کی صورت یہ ہوگی کہ حج حجر اسود جہاں نصب ہے اس کے سامنے ایک کتھی رنگ کی پٹی جو ہے وہ لگی ہوئی ہے سنگ مرمر کی بڑی طویل پٹی ہے وہ وہاں آن جب آپ پہنچیں پہلے سمجھ لیں اچھی طریقے سے کہ یہ حجر اسود ہے سامنے اور یہاں جو ہے یہ کتھی جو ہے وہ پٹی جو ہے وہ آ رہی ہے تو اس سے جب آپ نے جو احرام کی چادر جو ہے وہ اوڑھی ہوئی ہے اس کو آپ یہ کریں کہ داہنے بغل سے نکال کر آپ الٹے کاندھے پر اس کو ڈال دیں یعنی داہنا کاندھا جو ہے آپ کو کھلا کر لینا ہے اس کو اجتبا کہتے ہیں تو یہ یہ جب آپ نے کر لیا تو اب آپ حضر اسود کے سامنے آئیں اور وہاں جو ہے آپ طواف کی نیت کریں اور طواف کی نیت کرنے کے بعد پھر آپ حضر اسود کی طرف دونوں ہاتھوں کو اس طرح سے کرتے ہوئے کیوں موقع ملے تو بوسہ دیا جا سکتا ہے لیکن موقع نہیں ہوگا تو آپ جو ہے وہ حضرت اسود کے سامنے اس طرح سے ہاتھ ہاتھ کر کر اور اس کو استعلام کہتے ہیں اور اس طرح سے حضر کی طرح کرتے ہوئے اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر الحمد للہ وسلاۃ وسلم رسول اللہ یہ پڑھتے ہوئے ایسے کیوں ملیں گے یہ اسلام کہلاتا ہے اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ حضر عصب کو بےآین ہی حضر عصب کو بوسہ دے رہے ہیں اس کے بعد پھر آپ بس سیدھے طرف کو ہو جائیں اور طواف آپ یہاں سے شروع کر دیں اور اس میں جو ہے پہلے تین پھیرے جو تو کے ہوں گے پہلے تین چکر اس میں رمل ہوگا اور رمل کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھیں اور سینہ تان کر جیسے کہ اکڑ کر کوئی چلتا ہے اس طرح سے آپ کو تین پھیرے میں یہ عمل کرنا ہے اگر ہجوم زیادہ ہو اور موقع میسر نہ آئے تو اس کے لیے آپ رکیں گے نہیں جہاں جہاں موقع میسر آئے تین پھیروں میں اس طرح سے آپ رمل کریں اور ذکر و ازکار کرتے ہوئے درو شریف پڑھتے ہوئے اور مشہور دعا جو یہ جامع دعا ہے اللّہ مربنات نافر دنیا حسنۃ و بلاخرت حسنۃ وقین عذاب النار یہ پڑھتے یہ پڑھتے رہیں طواف کے دوران اور درو شریف اور کلم کل کلم طیبہ وغیرہ مطلب یہ ہے کہ ذکر و ازکار میں آپ مصروف رہیں اور اس طرح سے جب آپ حضرت سبح سے چلے تو آپ پھیرا لگائیں گے حتیم کے حتیم کے اندر سے آپ کو نہیں جو ہے وہ پھیرا کرنا ہے بلکہ حتییم کے باہر باہر سے اور اس کے بعد جب آپ پھر حضرت پر جب آئیں تو یہاں آپ کا یہ ایک پھیرا مکمل ہوگا اور پھر آپ حضرت کے سامنے آ کر اس طرح سے ہاتھ اوپر کیجیے یوں اور بسم اللہ واللہ اکبر والحمدللہ ولا الہ الا اللہ والحمدللہ و الحمد لہسلاۃ وسلم رسول اللہ اس طرح پڑھ کر اور پھر آپ اس طرح سے بوسہ دیجئے اور پھر آپ اس طرح سے جو ہے وہ دوسرا پھیرا آپ شروع کر دیجئے اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ تسبیح کے ساتھ دانے کسی دھاگے میں پھیرو کر رکھ لیں جب ایک پھیرا ہو تو ایک دانہ جو ہے وہ ڈال دیں اور دوسرا پھیرا ہو تو پھر آپ دوسرے دانے پر کو جو ہے پورے میں پکڑ لیں اور اگر چاہیں تو اس طرح سے بھی آپ جو ہے یاد رکھ سکتے ہیں پہلا پھیرا جب ہوا تو آپ اس طرح سے انگوٹھا جو ہے وہ اس طرح پورے پر رکھ لیں جب دوسرا پھیرا ہو تو اس پر دوسرے پورے پر اس طرح سے رکھ لیں مطلب یہ کہ آپ کو سات چکر جو ہے وہ سات پھیرے جو ہے وہ یاد رکھنا ہے جب جب آپ نے طواف کر لیا سات پھیرے سات چکر ادا کر لیے تو اب اس کے بعد دو رکعات نفل مقامی ابراہیم کے پاس جگہ مل جائے تو وہاں پر ادا کر لیجئے آسانی سے اور اگر وہاں جگہ نہ ملے ادا کرنے نفل پڑھنے کی اور اس میں یہ بھی ملحوظ رکھیے کہ مکرو وقت نہ ہو تو دو دورکات نفل ادا کرنے جہاں بھی جگہ مل جائے حرم شریف میں وہاں پر آپ دورکات نفل ادا کر لیجئے اور اس کے بعد آپ ملتزم پر آئیے یعنی خان کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کے برابر میں حجر اسود ہے اس کے درمیان جو حصہ ہے یہ ہے ملتظم یہاں آ کر آپ دعا کریں لپٹیں اور اس کے بعد پھر یہاں سے فارغ ہونے کے بعد آ, سامنے ہی جو ہے آ, یعنی حضرت عظمت کے سامنے ہی بی زمزم ہے چاہے زمزم ہے زمزم کا کنواں ہے وہاں پر زمزم کے پانی کا جو ہے وہ اہتمام کیا گیا ہے ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں گلاس رکھے ہوئے ہوں گے تو وہاں پر پھر آپ خوب پیٹ بھر کر زمزم پیجیے اور زمزم پیتے وقت جو ہے وہ آپ زمزم کی یہ فضیلت ہے کہ جس ارادے اور جس نیت کے تحت جو ہے زمزم کو پیا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک اور جائز ارادے میں کامیابی عطا فرماتا ہے تو اس طرح سے آپ زمزم پیجیے خوب پیٹ بھر کر یہ نہیں کہ گھوٹ دو گھوٹ پیجیاں یہ سرکار طالب صلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ پیٹ بھر کر پیتا ہے اور منافق جو ہے وہ پیٹ بھر کر نہیں پیتا ہے تو آپ پیٹ بھر کر پیجئے اپنے چہرے پر ملیے اپنے بدن پر لگائیے تو اس طرح سے جب آپ نے زمزم شریف پی لیا تو اب آپ کو صفا مروا کی طرف جانا ہے باب صفا وہاں پر دروازہ ہے اس پر جو ہے لکھا ہوا ہے باب صفا بڑے حروف میں تو وہاں سے آپ صفا مروا کے لیے صحیح کرنے کے لیے جائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ جب آپ نے زمزم پی لیا تو پھر آپ حضر اسود کی پٹی پر آ جائیں اور وہاں کھڑے ہو کر پھر اس طرح سے حضرت اسود کا استلام کریں حضرت اسود کا استلام کرنے کے بعد اب آپ باب صفا سے صفا اور مروا کی صحیح کے لیے داخل ہو جائیں تو وہاں پر دعائیں ہیں پڑھنے کی کتابوں میں لکھی ہوں گی اور سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ بہار شریعت کا چھٹا حصہ ضرور ساتھ رکھیں اور اس میں جو ہے عمرے اور حج کے تمام مسائل موجود ہیں دعائیں موجود ہیں تو اس میں سے آپ یاد کر لیں ابھی وقت ہے وہاں بھی اپنے ساتھ رکھیں وہاں پر یاد کرتے رہیں چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں بہرحال مقصد یہ ہے کہ جب آپ صفحہ بابِ صفحہ سے داخل ہوئے تو آگے جب بڑھیں گے تو اب تو کے بربر لگ گیا ہے یہ پہاڑی صفا کی اونچائی پر ہے اس پر جب آپ چھوٹی سی پہاڑی ہے تو تراش کر وہ جو ہے یعنی لیبل کر دیا ہے ہموار کر دی ہے تھوڑا سا اس کو اونچا رکھا گیا یہاں پہنچ کر آپ جو ہے نیت کریں صفا اور بروا کے درمیان صحیح کرنے کی اور اس کے بعد جب آپ نے نیت کر لی تو ہاتھ جو ہے ذرا اونچے کر کر جس طرح سے ہم عام طور پر جو دعا دعا کرتے ہیں اس میں تو یعنی سینے کے سامنے رکھتے ہیں اور اس دعا میں جو ہے ذرا ہاتھ اونچے کر کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیں آپ خانہ کعبہ آپ کو بالکل اس طرح سے جیسے میں کھڑا ہوں اس طرح سے نظر آئے گا وہ مو موٹا اور بڑا سا ستون ہے اس سے ذرا سا ہٹ کر آپ دیکھیں گے تو خانہ کعبہ نظر آ جائے گا خانہ کعبہ کی طرف کھڑے ہو کر آپ منہ کر کر نیت دعا کریں اور کم از کم اتنی دیر تک دعا کریں کہ یعنی قرآن کریم کی پچیس آیتوں کے مقدار جتنا وقت اس میں لگتا ہے اتنی اتنی دیر تک آپ دعا کریں پھر اس اب اباب صحیح شروع کر دیں اور اس میں جو ہے آپ وہی پھر ذکر و کار میں مصروف رہیں ذکر کرتے ہوئے صحیح کریں کوئی دنیا کی باتیں نہیں کریں ساری توجہ جو ہے ذکر و اسکار کی طرف رکھیں کل میں طیبہ درو شریف اگر کچھ بھی نہیں آتا ہے تب بھی آپ درو شریف پڑھیں یہی ساری دعاؤں کی دعا ہے تو جب آپ چلیں گے مروا کی طرف تو وہاں آپ دیکھیں گے کہ ہری لائٹ لگی ہوئی ہے ہری ٹیوب لائٹ لگی ہے اور ہرا, ہرے ستون بنائے ہوئے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہاں سے آپ کو دوڑنا ہے یعنی اتنی تیز بھی نہیں درمیانی طریقے سے آپ دوڑیں یہ میلین اخدرین کہلاتے ہیں یعنی دو سبز ستون تو یہاں سے آپ دوڑتے ہوئے جائیں گے اور دوسرا جو پھر وہ سبز ستون آئے گا سبز لائٹ آئے گی وہاں پر آپ پھر دوڑنا موقوف کر دیں اور اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھے مروا کی طرف مروا پر جب آپ پہنچے تو پھر مروا پر پہنچ کر آپ کا یہ صفا سے جب آپ نے شروع کیا مروا پر پہنچے تو یہ ایک پھیرا ہو گیا آپ کا یہاں بھی آپ خانے کعبہ کی طرف رخ کر کر دعا کریں اور اس کے بعد پھر آپ مروا سے چلیں گے پھر جب آپ چلیں گے صفا کی طرف آئیں گے آپ صفا کو آتے ہوئے پھر یہاں پر آپ کو ہری سف... اور ہرا ستون ملے گا اس اس جب جہاں پہنچیں گے آپ تو یہاں سے آپ دوڑنا شروع کر دیں اور پھر آپ صفابر پہنچیں گے یہ اب آپ کا دوسرا پھیرا ہو گیا یہاں پر بھی پھر جب آپ پہنچیں گے تو وہی خانہ کعبے کی طرف رخ کر کر یہاں پر پھر آپ اس مرتبہ میں پھر دعا کریں تو اس طرح سے آپ کو ساتوں پھیروں میں اس طرح سے یعنی ذکر و اذکار کرتے رہنے ہیں اور جب سات پھیرے مکمل ہو گئے تو وقت مکرو نہیں ہیں تو پھر آپ آ کر حرم شریف میں دو رکعت نفل پڑھ لیں اب آپ کا جو ہے یعنی عمرے کا یہ ایک رکن ادا ہو گیا اب اس کے بعد آپ جائیے اور سر اڑا لیں یہ اب آپ کے ارکان ادا ہو گئے اس کے بعد جیسے میں نے ارس کیا کہ حج تمتو اگر آپ کر رہے ہیں تو اب اگر یعنی شروع میں پہنچے ہیں اور تاریخیں ابھی آٹھ تاریخ نہیں آئی ہے تو آٹھ تاریخ سے پہلے پہلے اگر آپ مزید اور عمریں کرنا چاہیں اپنے لیے اور اپنے عزیز و اقارب کے لیے اپنے جو ہے بزرگوں کے لیے اشارِ ثواب کے لیے ہیں آپ مزید عمریں کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ پھر تنعیم جائیں گے مسجد عائشہ بسے بھی جاتی ہیں اور ویگن اور ٹیکسیاں بھی جاتی ہیں پراویت تو وہاں جا کر آپ عمرے عمرے کا ایران باندھ کر آئیں گے یہ بھی چادر ساتھ بھلے گھر سے باندھ کر چلے جائیں اور وہاں پر دو رکعت نفل پڑھ کر جا سکیں میں نے ابھی شروع میں محرم ہونے کا جو طریقہ بیان کیا ہے اسی طرح سے پھر آپ وہاں پر جو عمرے کی نیت کر کر آ جائیں اور عمرے جتنے چاہیں کرتے رہیں زندوں کے لیے بھی کیے جا سکتے ہیں عمرے اور جو وفات پا گئے ہیں ان کے لیے بھی کیے جا سکتے ہیں کوئی ممانعت نہیں البتہ پانچ دنوں میں عمرہ عمرہ نہیں کیا جائے گا وہ ایام حج ہیں یعنی آٹھ سے لے کر اور تیرہ تک تیرہ تاریخ تک ان ان دنوں میں عمرہ نہیں کیا جائے گا باقی اس کے علاوہ پھر جو ہے جب آپ حج کر کر فارغ ہو جائیں اور آپ کو موقع ملے تو پھر جو ہے آپ عمریں کر سکتے ہیں جب یہاں آپ پہنچ جائیں تو یہاں آپ کو یہ ملحوظ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بوقات فرمایا ہے تو زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے عبادات میں گزرے تلاوت قرآن پاک میں اگر آپ کو توفیق نصیب ہو جائے تو حرم شریف میں ایک قرآن ختم کیجئے اگر پڑھ سکتے ہیں اور نفل کی نفل نماز کی بجائے جو قضاء نمازیں ہو گئی ہوں تو نفل کی جگہ جو ہے آپ کضا نمازیں کضائے عمری پڑھیں اور موقع میسر آئے تو نفلی طواف کریں کیونکہ یہ موقع پھر نصیب نہیں ہوگا یہ تو یہیں پر ہو طواف تو وہیں پر کیا جا سکتا ہے تو اس طرح سے آپ کے اجام آپ کی راتیں ان اس میں گزریں کوئی دنیاوی باتیں وہاں پر نہ کی جائیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں جناب دنیا جہان کے کس سے چھوڑ دیتے ہیں آپ اس سے اجتناب کیجیے احتراج کیجیے بچیں جہاں ایسا معاملہ ہو تو آپ نرمی سے جو ہے وہ سمجھا دیں یا آپ خود جو ہے وہاں سے اٹھ جائیں اور لیکن ان کو ضرور توجہ دلا دیں کہ بھائی ہم ایسے مقدس مقام پر آئے ہیں جہاں پر ہمیں جو ہے وہ زیادہ, زیادہ سے زیادہ عبادت اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تو اس طرح سے آپ جو ہے وہاں پر رہیں اور یہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اس سفر میں کوئی تکلیف کوئی جو ہے مشقت پیش آئے تو خندہ پیشانی سے اس کو برداشت کریں اپنے رفقا کے ساتھ انتہائی جو ہے صبر و ضبط اور نظم کا مظاہرہ کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور بھلائی کرنے کا اور خیر کرنے کا خیر کا ارادہ رکھیں اور دوستوں اور ساتھیوں پر وہاں پر جو ہے وہ اللہ اس کے رضا کی اللہ اس کے رسول کی رضا کی خاطر خرچ کریں ہیں تو یہ بہت بڑا جو ہے یعنی ثواب کا باعث ہے اس کے بعد جب آٹھ تاریخ آئے گی تو پھر آپ حجم کر رہے ہیں تو آپ چادر باندھ کر حرم شریف میں آ جائیے حرم شریف میں آپ آ کر دور کا تفل پڑھیے اور اس کے بعد پھر یہ نیت کیجئے کی جی کہ یا اللہ میں نے نیت کی اس احرام سے حج کی تو اسے میرے لیے احسان فرما دے اور قبول فرما یہاں سے آپ آٹھ تاریخ کو معلمین جو ہیں وہ جناب سات تاریخ کو آٹھویں شب ہی کو اپنے آفس بلانا شروع کر دیتے ہیں اور وہ رات ہی کو جو بلا لیتے ہیں اور فجر سے پہلے لے جانا شروع کر دیتے ہیں آپ کوشش یہ کیجئے کہ فجر کی نماز حرم شریف میں ادا کرنے کے بعد آپ روانہ سنت یہی ہے آٹھ تاریخ کو مینا کے لیے روانہ ہونا تو آٹھ تاریخ کو جب آپ مینا پہنچ گئے زور سے پہلے پہلے پہنچ جائیں گے اور اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہمت آپ کریں تو حرم شریف سے مینا پیدل جائیں تو یہ بہت ہی ثواب کا باعث ہے ہر قدم پر اس قدر نیکیاں ملتی ہیں کہ میں کیا اس کروں تو اور کوئی مشکل نہیں ہے راستے بنے ہوئے ہیں کوئی دشواری نہیں ہے آٹھ تاریخ کو وہاں پہنچ جائیں گے آپ تو یہاں پانچ نمازیں آپ کو ادا کرنی ہیں ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر اب نو تاریخ شروع ہو جائے گی مینا میں آپ کو اور نو تاریخ کو آپ کو زوال سے پہلے پہلے آرافات میں پہنچ جانا ہے اور یہ حج کا اہم ترین رکن ہے تو مینا میں بھی جب تک آپ قیام کریں تو اپنے خیمے میں آپ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزاریں وہاں بھی کوئی فضول قسم کی باتیں کسی قسم کی لغویات کسی قسم کی ایسی باتیں کہ جو ان کا تعلق دنیا داری سے ہے کہ اس میں مصروف نہ ہو بلکہ دروشریف پڑھتے رہیں کل طیبہ پڑھتے رہیں زیادہ سے زیادہ دروشریف میں وقت گزاریں قرآن کریم کی صورتیں جو یاد ہوں انہیں کو پڑھتے رہیں اس کے بعد عرفات میں بھی آپ کو یہی کرنا ہے کہ تاریخ کو جب آپ عرفات میں پہنچ جائیں تو وہاں پر بھی آپ جو ہے سارا وقت ذکر و فکر میں اللہ کی یاد میں آپ وہاں پر بسر کریں اور دعاؤں میں مشغول رہیں اور بہت ہی اچھا ہوگا کہ آپ جو ہے جناب خیمے سے نکل کر باہر میدان میں کھڑے ہو کر آپ دعا میں جو ہے وہ وقت گزاریں کہ یہ بہت ہی اجر و ثواب کا باعث ہے کہ آپ کے اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو تو یہاں بھی دعاؤں کی مقبولیت کے بارے میں بڑی روایتیں آئی ہیں تو الحجہ کو آپ نے عرفات میں گزاریں گے آپ یہ وقت جب سورج غروب ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر جو ہے مضطلفہ روانہ ہوں گے مزدلفہ میں آپ کو پہنچ جانا ہے. ہاں یہ عرض کر دوں کہ عرفات میں آپ کو ظہر کی نماز پڑھنا ہے اپنے خیموں میں نماز ادا کیجیے آپ اپنے خیمے میں آپ نماز ادا کریں ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز کو عصر کی عصر کے وقت میں کیونکہ جماعت سے پڑھنے کی وہاں صورت آپ کی بن نہیں سکتی ہے جماعت سے جو پڑھنے کی شرائط ہیں وہ آپ وہاں میسر آ نہیں سکیں گے تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں ورنہ عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز اکٹھی پڑھی جاتی ہے لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جائے اور وہ صورت وہاں میسر آ نہیں سکے گی تو اس لیے جب خیموں میں نماز پڑھی جائے گی تو ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں اور عصر کی نماز اثر کے وقت میں اور یہ بات آپ کو میں بہت ہی جو ہے ادب کے ساتھ عرض کروں گا اور معتبانہ طور پر میں آپ کو بتلاؤں گا کہ دیکھیے وہاں پر عصر کی نماز وہ بہت پہلے پڑھ رہے وقت نہیں ہوا ہوتا ہے ہمارے نزدیک آپ ان کی دیکھا دیکھی نہ کریں آپ ہمارے بہت سے لوگ جو ہے وہاں پہنچ کر ان کی دیکھا دیکھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں ابھی عصر کی نماز کا وقت نہیں ہوا ہی نہیں ہوتا شہر کا وقت ہوتا ہے تو ان کے وہ اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں تو آپ لوگ ایسا نہیں کریں گے بلکہ آپ عصر کی نماز جو عصر کا وقت ہے اس کے مطابق ادا کریں گے یعنی ہمارے یہاں جو ہے ساڑھے پانچ بجے ہو رہی ہے اب کچھ دنوں کے بعد پونے چھ بجے ہونے لگے گی تو آپ پونے چھ بجے نماز ادا کریں عصر کی نماز وہیں وہاں کے وقت کے مطابق پونے چھ بجے آپ ادا کریں یہ نہیں دیکھیں گے جماعت سے ہو رہی بھائی جب وقت ہی نہیں ہوا ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس وقت میں ہم پڑھیں نماز ہماری کہاں ہوگی آپ اپنی نماز اپنے نماز افطی کے مطابق یہاں پر جب ادا کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی اسی کے مطابق ادا کریں گے تو اس لیے میں یہ بات کرنا کرتا ہوں اس کے بعد پھر جب نبی ذیل ہج کا سورج غروب ہو جائے گا تو اب آپ ارافات سے روانہ ہوں گے بزدل کے لیے سواری سے بہت دشوار بھی ہو جاتا ہے وہ وقت میں پہنچنا اور پیدل لگا اور آپ چلیں گے تو بہت جلدی پہنچ جائیں گے اور مناسب جگہ پر آپ کو جگہ بھی مل جائے گی اور سنت کے مطابق آپ صحیح وقت میں جو ہے وہاں بھی کی حد میں داخل ہو جائیں گے تو وہاں آپ کو رات گزارنا ہے یہاں آپ کو جو نماز پڑھنی ہے چاہے جماعت سے پڑھیں چاہے بغیر جماعت کے مغرب اور عشاء کی نماز یہاں پہنچ کر آپ کو ادا کرنا ہے اور اکٹھے پڑھنا ہے یہاں پر آپ کو نماز مغرب اور نماز عشاء یہاں پر آپ کو اکٹھے پڑھنا ہے یہ بات آپ سمجھ لیں کہ چاہے منفرد طریقے پر پڑھیں انفرادی طور پر اور چاہے جماعت کے ساتھ اور مغرب کی نماز کو عشاء کے وقت میں پڑھنا ہے راستے میں نہیں پڑھیں گے یہاں آپ کو رات گزارنا ہے اور یہی مسترفہ پہنچ کر آپ کو رمی کے لیے کنکر مارنے کے لیے یہیں سے آپ کو کنکر جمع کرنی ہے یہ مستحب ہے مستلفہ میں آپ پہنچ جائیں تو سب سے پہلے جو ہے جب کا وقت ہو جائے گا تو آپ نماز ادا کریں اطمینان سے بیٹھیں اس کے بعد پھر آپ کنکریاں چن لیں اور کنکریاں جو ہیں آپ کو یعنی دس تاریخ کو جب آپ مینا پہنچیں گے تو دس تاریخ کو صرف جو ہے ایک گیارہ تاریخ کو, کو تینوں جمرات کو کنکریاں مارنا ہے ساتھ ساتھ اکیس اور اسی طرح سے بارہ تاریخ کو اکیس مارنا ہے تو اکیس اور اکیس بیالیس اور ساتھ انچاس اور احتیاطاً آپ اس میں اکیس کنکرے اور شامل کر لیں کیونکہ اگر تیرویں تیر کو آپ نے وہاں تیرہویں تیر تاریخ کو آپ رک گئے تو پھر آپ کو تیرہویں تاریخ کی بھی رمی کرنی پڑ واجب ہو جائے گی تو اس لیے جو ہے احتیاطاً اکیس اور رکھ لیں تو یہ پچاس ساٹھ ستر ستر کے قریب ہو گئی اور چھ سات اور زیادہ رکھ لیں کہ ہو سکتا ہے آپ جب کنکریاں لے کر جائیں گے تو صرف پوری ہی تھوڑی اس میں دو چار زیادہ لے جانی ہے تو اس طرح سے آپ یہ کنکری یہاں سے لے کر ان کو دھو کر آپ کسی تھیلی والی تھیلی بنا لیں آپ یہاں سے تو یہ آپ اس میں رکھ لیں گے اور یہاں سے پھر آپ یہاں فجر کی نماز ادا کریں گے اور یہاں یہ بات اس بات کا خیال رکھیں گے کہ آپ تھکے ہوئے ہوں گے بہرحال سفر سفر ہی ہے تو نیند کہیں نہ آ جائے فجر کی نماز قضا نہ ہو جائے اور یہاں بھی رات کو آپ زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں اور جب سورہ نکلنے میں کم از کم دس منٹ رہ جائیں تو اس کے بعد آپ مینا کے لیے روانہ ہو اور یہ میں آپ کو بتلا ہوں کہ جو پیدل جائیں گے وہ بہت جلد مینا پہنچ جائیں گے اور اس کی اس میں آسانی یہ ہوگی کہ دس تاریخ کو آپ جب مینا پہنچیں گے تو سب سے پہلے یعنی آپ جو بھی تھوڑا چھوٹا موٹا سامان ہوگا میں اس کی طرف نہیں جا رہا ہوں جا تو وہ وہاں خیمے میں رکھ کر پہلا کام آپ کو دستارے کو یہ کرنا ہے کہ جا کر جمعر اقبا کو رمی کرنی ہے سات کنکریاں مارنی ہے اور کنکری کنکری مارنے کے بعد کنکریوں سے فارغ ہونے کے بعد آپ قربانی کریں قربانی کرنے کے بعد پھر آپ سرمڈائیں اب آپ کا یہ ایک رکن پورا ہو گیا اس کے بعد کیا کریں اس کے بعد آپ کوشش یہ کریں کہ دس ہی تاریخ کو جا کر جو حج کا آخری اور سب سے بڑا رکن ہے تواف زیارت تواف زیارت کر آئیے تو یہ اس طرح سے آپ کو ترتیب سے کرنا ہے وہاں جو ہے جناب آپ کو یہ بتلایا جائے گا کہ بینک کے ذریعے سے قربانی کی جاتی ہے آپ ہرگز ہرگز اس میں شریک نہ ہو بینک کے ذریعے قربانی نہیں کرائیے اس لیے کہ ان کا کوئی ٹھکانے کی کپ کریں آپ نے رمی کر لی آ کر سر منا دیا اور جناب قربانی آپ کی ہوئی نہیں تو ترتیب کے خلاف ہو گیا اور یہ واجب ہے اور دم واجب ہو جائے گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا تو ذرا سی جو ہے وہ یعنی تکلیف کی خاطر آپ جو ہے جناب اپنے اوپر جو ہے یہ تمام جو ہے وہ معاملات لیں تو یہ ٹھیک نہیں یہ کر سکتے ہیں آپ کہ آپ جس گروپ میں ہوں گے آپ ان میں سے کسی کو وکیل بنا دیں آپ خود نہیں جا سکتے ہیں ہمت نہیں ہے تو آپ کسی کو کہہ دیں گے کہ ہماری طرف سے نام اپنا آپ دے دیں کہ میری قربانی آپ کرائیں جب وہ قربانی کر کر آ جائے اور آپ کو بتلا دیں یعنی رمی کرنے کے بعد قربانی کرنے کے لیے جب آپ بھیج دیں تو جب قربانی کر کر وہ آ جائیں آپ کو بتلا دیں کہ جناب قربانی آپ کی طرف سے ہم نے کر دی ہے تو پھر آپ سرم ڈالیں اور اس کے بعد جا کر تب آپ کی زیارت کرائیں تو اس طرح سے آپ کو دس تاریخ میں جو ہے جناب یہ دس تاریخ کے حال و مال پورے ہوگی اب اس کے بعد گیارہ تاریخ کو رمی کرنا ہوگی آپ کو گیارہ تاریخ کو رمی کا جو وقت ہے وہ زوال کے بعد ہے آپ دیکھیں گے بہت وہاں لوگ جو ہیں جنہیں زوال سے پہلے کنکری مارنے چلے جائیں گے اپنی سہولت کی خاطر کوئی حرج نہیں ہو جاتی ہو. لیکن آپ ہرگز کسی کے کہنے میں نہیں آئیں گے اگر آپ کو سنت کے مطابق اور دوسرے جرائم سے اور دم سے بچنا ہے تو پھر آپ کو یہی کرنا ہوگا وہاں سارے جس کو آپ دیکھیں گے نا وہ سب ایک مفتی بنا ہوا ہوگا وہاں پر ارے بھائی فلاں کتاب میں لکھ آ رہا ہے وہ, وہ دیکھو وہاں پر وہ فلاں یہ بدلا ایسا ہر کتاب کسی کے سننے میں نہیں آئی اور ان اللہ نے کیا تو آپ کے ساتھ جو ہے یعنی یہاں سے ہمارے بہت سے علماء ہوں گے تو آپ معلوم کر لیں گے تو ان سے بھی جو ہے آپ رجوع کرتے رہیں کوئی بات بھول جائیں کوئی کتاب میں اس بات سمجھ میں نہ آئے تو ان سے معلومات حاصل کرتے رہیں اور اس جستجو میں رہیں سنت اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے و احکام کے مطابق جو ہے آپ کا یہ فریضہ اور آپ کے معاملات ادا ہوں تو زوال کے بعد پھر آپ جائیں گے تو تینوں شیطانوں کو آپ کو کنکریاں مارنی ہے ساتھ ایک پر ساتھ ایک پر ساتھ ایک پر بارہ تاریخ کو بھی ایسے کرنا ہے بارہ تاریخ کو بھی ہوئی زوال کے بعد آپ کو رمی کرنا ہے اور بارہ تاریخ کو رمی کرنے کے بعد پھر آپ حرم تشریف لے آئیں گے اور یہاں پر پھر آپ کو جو باقی وقت ملے گا اس میں جو ہے آپ سارا وقت اپنے تلاوت قرآن پاک میں ذکر میں حرم شریف میں اور جناب جو ہے عمرہ کرنا چاہیں تو عمرہ عمرہ وغیرہ اس میں جو ہے وہ بسر کریں اور اس کے بعد جیسے پھر پروگرام آپ کو ملے گا کہ مدینہ منورہ آپ کو پہلے بھیجا جاتا ہے یا بعد میں بھیجا جاتا ہے تو وہاں سے کہہ رہا روانہ ہوں گے تو وہاں مدینہ منورہ میں آپ وہاں وہاں کی حاضری اس کے بارے میں جو ہے آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ سرکار دعل صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم کی احادیثی مبارکہ میں مدینہ منورہ کی جو حاضری کے آداب ہیں اور اور جو یعنی اس کی ضرورت ہے وہ تمام روایتوں سے جو ہے یعنی معمور ہے تو وہاں بھی آپ چالیس نمازیں پڑھیں چالیس نمازیں پڑھنے کا جو ہے یعنی احادیث میں آیا ہے مسجد نبوی شریف میں اس میں جماعت کی کوئی پابندی نہیں جماعت کی شرط نہیں ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اپنی نمازیں پڑھیں اپنے طور پر اور یہاں پر بھی کوشش کریں ہمت کریں کہ قرآن شریف ایک ختم کر لیں اور زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے جناب سرکار کی بارگاہ میں گزاریں اور یہاں پر جو زیارتیں ہیں ان زیارتوں کو ان زیارتوں پر ہو کر آئیں عہد جہاں پر ہوا تھا مقام عہد پر حضرت سیدنا امیر رضی اللہ تعالی سید آرام فرمائے وہاں زیارت کرنے کے لیے جائیں مسجد ذوالب العطیل ہیں جہاں تحویل قبلہ ہوئی مسجد قبا ہے اور جناب مسجد غمامہ ہیں اور مساجد خمسہ ہیں جہاں غزبۂ خندق ہوئی تھی وہاں پر جو ہے اب پہلے تو سا, چھ سات مسجدیں تھیں اب چار مسجدیں رہ گئی ہیں مسجد فاطمہ مسجد صدیق اکبر مسجد عمر مسجد عثمان مسجد علی تو وہاں پر بھی جائیں دو دو رکعت نبل پڑھیں وہاں پر دعا کریں اسی طرح سے جو ہے مطلب جتنی بھی زیارت گاہیں ہیں وہاں پہ سب آپ کو وہاں پر وہ پرائیویٹ گاڑی والے جو ہیں گشت کرتے ہوتے ہیں اور زیارت کے نام سے زیادہ زیارہ زیارہ کرتے رہتے ہیں اور اکٹھے طور پر آپ کسی روز پروگرام بنا لیں اپنے طور پر وہاں پہنچ کر تو ایک ساتھی جو مکرمہ میں بھی آپ کو موقع ملے گا بہت کافی یہاں پر بھی بہت سی زیارتیں ہیں جنت جنت المعلہ ہے اور جناب حضرت خدیثرا جہاں آرام فرما ہے وہاں آپ حاضری دیں اور دعا کریں اس کے علاوہ جہاں حضور پیدا ہوئے وہاں تشریف لے جائیں وہاں لائے لائبریری بنا دی ہے نشدیوں نے بد مذہبوں نے حضور جہاں پیدا ہوئے تھے وہاں محفل ہوا کرتی تھی اور آپ دیکھیں گے کہ اطراف و اکناف سے آئے ہوئے مسلمان خاص طور پر ترکی کے حضرات اور جناب مصر کے حضرات اور ہندوستان کے وغیرہ کے آپ دیکھیں گے وہاں وہ پہنچ کر جو پرانے آتے رہتے ہیں ان کے ساتھ نئے بھی ہوں گے تو وہاں وہ دیکھیں گے آپ وہاں درد اسلام پڑھ رہے ہوں گے اسی طرح سے آپ غار سور ہے وہ بھی جو ہے اگر موقع مل جائے تو غار سور جائیے بہت بڑا پہاڑ جہاں یعنی ہجرت کے موقع پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا تھا غار ہیرا جہاں پہلی وہی نازل ہوئی تھی مقد المکرمہیں ہیں وہاں پر بھی بسیں جاتی ہیں اور جناب پرائیویٹ گاڑیاں بھی جاتی ہیں تو وہاں پر بھی آپ حاضری دیں وہاں پر بھی دور کا نبل پڑھیں دعا کریں یہ سارے مقامات وہ ہیں کہ جو انتہائی مقدس ہیں یعنی اسلام کی یاد ان سے وابستہ ہے قرآن کی یاد ان سے وابستہ ہے قرآن کریم میں جو ہے ان کا جو ہے ذکر موجود ہے تو اس لیے ہمارے لیے تو یہ ساری چیزیں ایسی اہم ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ موقع میسر فرمایا ہے تو ہمت آپ کر لیں تو کوئی جو ہے مشکل نہیں رہتی آپ یہاں سے ذہن بنا لیں اور ایک, ایک سوچ اپنے اندر جو ہے وہ قائم کر لیں تو انشاءاللہ شاء آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے امور جو ہے بڑی خوش خصروبی کے ساتھ اور بڑی اچھی طریقے سے ادا ہوتے چلے جائیں گے اور آپ کو وہاں پر بھی انشاءاللہ ایسے اللہ کے نیک بندے مل جائیں گے کہ جو آپ کے لیے جو ہے ان امور کی انجام دہی میں مبت و معاون ثابت ہوں گے تو اس طرح سے آپ جو ہے وہ انتہائی جو ہے نظم و ضبط کے ساتھ اور بڑے اگر کوئی تکلیف بھی پہنچے تو اس کو کبھی زبان پر نہیں لائیے ہیں اس لیے کہ وہاں پر بعض حضرات جو ہیں وہ نا سمجھی میں غفلت میں اور جناب شکایت کرنے لگ رہے ہیں بھائی یہ ہو گیا یوں ہو گیا اور وہ ہو گیا مجھے پتہ ہوتا تو میں یہ کرتا وہ کرتا نہیں بلکہ جو ہے یہ تمام باتیں اس سفر کا اور اس جو ہے وہ فرض کا حصہ ہیں تو اس میں جو ہے کوئی کسی قسم کی جس سے کہ جو ہے وہ جناب شک اور گھیلے کا اظہار ہو اس طرح کا کوئی معاملہ جو ہے وہاں پر نہیں کریں گے بلکہ صبر اور وسانات کے ساتھ اور سکون کے ساتھ آپ جو ہے وہ تمام افوال ادا کریں اور سلسلے میں جو ہے وہ بہت سی باتیں پہلی بات تو عمر ہے انشاءاللہ پھر بھی کھایا جائے گا اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو جناب فرائض و اجبات اور عبادات کے انجام دہی میں بڑی سہولت رہے گی جہاں تک پینے کا تعلق ہے تو ٹھنڈا پانی جشر مشروبات جو بھی آپ کے مزاج کے مطابق ہو اس کے پینے میں آپ کوئی کثر نہ چھوڑیں گرمی ہوگی تو زیادہ سے زیادہ جو ہے پانی مشروبات ٹھنڈا یہ آپ استعمال کرتے رہیں یا آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ کو کون سی چیز مناسب پینا پانی کا ٹھنڈا پینا مناسب ہے کہ جو ہے وہ جناب مشروب کا کون سا پینا جو ہے میسر ہے زیادہ جو ہے وہ آسانی ہے زیادہ جو ہے آپ کے لیے جو ہے مفید ہے تو وہ آپ اور اس میں یہ کریں کہ منا اور مصطلفہ اور عرفات جب آپ جائیں گے تو اس کے لیے جو ہے آپ لیمو وغیرہ ساتھ رکھیں اس کو جو ہے استعمال کریں اس لیے کہ جب پسینہ خارج ہوگا تو بدن میں جوڑ میں درد ہونے لگے گا اور آپ سمجھیں کہ میں بیمار ہو گیا حالانکہ یہ بیماری نہیں ہوتی ہے آپ سمجھتے ہیں تو نمکیات کا استعمال رکھیں گے اور یہ اس طرح کا لیمو کا جو ہے وہ آپ پئیں گے تو اس سے پھر جو ہے کوئی جوڑوں میں بدن میں درد اور تکلیف محسوس نہیں اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے وہ ساتھ رکھیں اور جو کپڑوں کی دو چار جوڑی ساتھ رکھیں اور کنگا ہے اور سرمہ ہے آئینہ ہے یہ چھوٹے موٹی چیزیں آپ پہلے سے اپنے ساتھ رکھ لیں تاکہ وہاں پر جو ہے آپ کو یہ چیزیں جو ہے وہ یعنی ایک دوسرے کی لینے کی یا ضرورت نہ پیش آئے بلکہ دوسرے کسی ساتھی کو ضرورت پیش آئے تو اس کو آپ پیش کر سکے یہ آپ کے لیے جو ہے بہت ہی سے فخر کی بات ہوگی اور نیکی کا بھی جو ہے ذریعہ ہوگا اچھا حرم شریف جب آپ پہنچیں تو یعنی تو وہاں پر آپ سب سے پہلے جو ہے جو ہے سامان وغیرہ رکھیں گے ہو سکے تو غسل کر لیں اور غسل کرنے میں احتیاط رکھیں کہ کوئی خوشبو والا صابن استعمال نہ کریں اس لیے کہ بھی آپ محرم ہیں احرام بدلنے کی احرام کی چادر بدلنے کی ضرورت پیش آئے تو آپ احرام کی چادر بدل سکتے ہیں اس میں کوئی مذاکرے کی بات نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ جب مدینہ منورہ پہنچیں تو وہاں پر بھی یہی کریں کہ سب سے پہلے اپنی رہائش گاہ پر پہنچیں یعنی ایسی باتیں کہ جس کی طرف یعنی توجہ جائے گی ان سے سب سے فارغ ہو جائیں وہاں بھی پہنچ کر آپ غسل کریں اور اس کے بعد پھر جو ہے نیا کپڑا جوڑی جو جو جو جو جو جو جو ساتھ لے جائیں سفید جو ہے وہ جوڑی آپ ساتھ لے جائیں وہاں پر لباس پہن داخل ہوتے ہیں اور مسک پڑھتے ہیں مکرو وقت نہ ہو تو دو رکعت نفل آپ پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو اس طرح سے آپ کے اور جب بھی آپ جائیں گے جہاں بھی جب بھی سبز سب گمبد پر نظر پڑے تو در شریف پڑھیں وہیں پر تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد پھر جو ہے آگے بڑھے اور اس طرح سے وہاں یہ آپ تمام جتنے بھی موقع میسر آئے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مواضح شریف میں اور جناب اس طرح سے وقت گزاریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو عمل کی توفیق گنایت فرمائیں اور اس سفر کی بار بار جو ہے توحفی گنایت فرمائیں واخر عوام الحمد رب العالم